یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنی بندوہے میں جسے چاہے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا عکارت جاتا